شریف ہمارا جاری ہے اور قاضیاز ملکی رحمۃ اللہ تلا علیہ کی تصنیف الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان سن رہے ہیں اور حضور علیہ السلاۃ اسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے آپ کے جسم عقدس کی برکت سے کیا کیا موجزات رونما ہوئے انہیں قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر پچھلے درس میں سنا تھا مزید آگے اسی حوالے سے کچھ سنتے ہیں حنزلہ بن ہدیم تعالیٰ ان کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یوں بیان ہو رہے تھے کہ جس جس پر آپ ہاتھ رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا اس کی بعض اوقات بالکل حیط تبدیل ہو جاتی یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ حنزلہ بن ہزم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور ان کو برکت کی دعا دی تو اب ان کے اندر ایسی برکت پیدا ہوئی کہ اگر کسی شخص کا چہرہ ورم والا ہو جاتا سوج جاتا یا کوئی بکری ایسی ہوتی کہ جس کے تھن سوٹ جاتے تو اس کو حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا جاتا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس جگہ کو اس چہرے یا تھن پہ رکھا جاتا تو اس کا وہ ورم دور ہو جایا کرتا تو یہ برکت در برکت پچھلی فصل کے اندر قاضی اعظم کی رحمت اللہ تلاڑے نے دعائیں مصطفیٰ کا جہاں تذکرہ کیا تھا تو وہاں یہ بیان کیا تھا کہ حضر الیہصلاط اسلام کی دعا جس کو دیا کرتے تھے اسلام وہ صرف اس تک نہیں دیتی تھی بلکہ اس کی نسلوں اور نسلوں کی نسلوں میں چڑھا کرتی تھی فرماتے ہیں ضلع رج قد ویم وجہ وشاتی قد وی مرحا فَيُودَعُ عَلَى كَفِّ صلی اللہ علیہ وسلم حب الم حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لطف فرماتے ہوئے تھوڑا سا پانی ان کے چہرے پہ چھڑک دیا تھا بچوں کو پانی چھڑکا جاتا ہے بعض اوقات بچے اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑکیں گے تو ظاہر اس میں جو شفقت و مہربانی ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے جب پانی چھڑکا تو اس کی برکت یہ نکلی کہ حضرت زینب بنتے سلما رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی حسین و جمیل اور اتفینے ایسا حسن و جمال ان کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی چھڑکنے کی برکت سے پیدا ہوا فرماتے و ندا فی وج ہی رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک بچہ جس کو بیماری تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ علیہ وسلاۃ وسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بال جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کی جو بیماری تھی وہ دور ہوتی گئی اسی طرح قاضی ازمال کی رحمت اللہ یہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی بارگاہ میں بہت سے بچے بہت سے مریض اور مجنون یعنی جن پر پاگل پن داری ہو وہ لائے جاتے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنا ہوتا کہ اللہ تبارک و ان تمام کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ مسحا على راس الصبي بـہ احدۃ فبرئ واستوى شعره وعلا غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبرؤ ومثله رویا فی خبر المحلب ابن قبالہ واتاه رجل به ادرہ فامرہ ان يندحھا بمائن من عین مدج فیھا ففعل فبرئ ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو اس کے اوپر جنون تاری تھا مجنون ہوا وہ تھا پاگل پن تاری تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ, لگایا ہاتھ لگانا تھا کہ جو اس پر جنون تاری تھا وہ تمام کے تمام جنون جاتا رہا وہ صحت یاب ہو گیا فرماتے ہیں وہ انتابو سین لم یو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بی ہی فی بی مسنسو الجنون ایک اور حضر السلط اسلام کی برکت کو بیان کرنے کا رحمۃ اللہ تلاڈے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ڈول کے اندر کلی فرمائی اور پھر وہ ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کنویں میں سے مشق کی خوشبو کی طرح خوشبو پھیلنے لگی وہی وفا شام ریل اسی طرح غزبۂ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور یہ فرمائے کہ شاہت البجو تمہارے چہرے خراب ہوں چہرے برباد ہوں نتیجہ ہی نکلا تھوڑے سے کنکر تھے یا تراب تھی مٹی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف کنکر پھینکے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک کی آنکھ کے اندر کنکر جا کے گرا اور اللہ تبارک بطر نے مسلمانوں کو فتح طا اور کفار یہ شکست کھا گئے فرماتے بآخد با قبد من ترا بن یوم و را بحافی وجوہار و قال شاہ وجو فن سورف یم سشون القد یا اس کے بعد بشہور و معروف واقعہ سیدنا ابو حا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاضی کی رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ الصلاۃ اسلام کی برکت کیسی تھی کہ حضرت سیدنا ابو رضی اللہ الب عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں یاد نہیں رہتا حضر الصلاط اسلام نے فرمایا ابستردا کا اپنی چادر کو پھیلاؤ پھر اس کے بعد آپ الصلاط اسلام نے فضا میں سے مٹھی بھری اور ان کی چادر میں ڈال دی اور فرمائے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو جب حضرت سئیرہ عنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو فما نسی ان باد اس کے بعد آپ کبھی کوئی چیز بھی نہیں بھولے ہر چیز آپ کو یاد رہا کرتی تھی یوں ہی حضرت جریر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی ان کی کمزوری ایسی تھی کہ یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں پاتے تھے گھڑ سواری ہوتی تھی زمانے کے اندر تو اب گھوڑے پہ بیٹھتے تو ٹک نہیں پاتے تھے بیٹھ نہیں پاتے تھے صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ضرب لگائی ہاتھ لگایا اور ان کے لیے دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پاتے تھے اب ان سے بڑھ کر اہل عرب کے اندر کوئی اچھا گھڑ سواری نہیں تھا فرماتا ابو ہرا ردی اللہ تعالیٰ غور و بھی ہی ان فا ایسی بہت ساری باتیں نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ امیر البین ان کے بتیجے عبد الرحمن بن زید یہ دمین تھے دمین کہتے ہیں کہ جو چھوٹے کد کا ہو اور چہرہ اس کا اتنا زیادہ خوبصورت نہ ہو حالانکہ ان کے گھرانے کے اندر سارے بڑے بڑے قد کے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں یہ زبردست ان کا جسم تھا ہیوی قوی تھے بہت اور مفتی مدیہ خان نعمی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی چار انگلی ہماری ایک بالش کے برابر تھیں اتنے بڑے بڑے ان کے کد تھے تو لیکن یہ ان کے بتیجے چھوٹے گد کے رہ گئے تھے اور سر بھی چھوٹا رہ گیا تھا اور چہرہ بھی ان کا اتنا خوبصورت نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے حضرال اسلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں بھی جاتے سب سے اونچے نظر آتے ہیں اور سب سے بڑے نظر آتے ہیں سر بھی بڑا اور جسم بھی ان کا بڑا نظر آتا اور وہ جو خوبصورتی کی کمی تھی وہ بھی ان کی جاتی رہی. فرماتے یہاں تک جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکتیں اب کے جسم اطہر کی برکتیں تھیں وہ تمام ہوئیں اب جو فصل بیان کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم فصل ہے اس میں قاضی کی رحمتہ اللہ تعالی نے ابتدان تو یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے غیب کا علم عطا فرمایا ہے اس میں احادیث اتنی ہیں اور ان احادیث کا سمندر ایسا ہے کہ جس کی گہرائی کو پایا نہیں جا سکتا اور اس کا کنارہ ہمیں مل نہیں سکتا اس کا پانی ختم ہو نہیں سکتا اتنی زیادہ حدیث اس باپ کے اندر موجود ہیں اور آخر کے اندر تازی اعظم کی رحمت اللہ تعالی نے ابھی 110 سو حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد 110 سو دس حدیثیں تقریباً اختصار کے ساتھ اشارتاً ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے تازی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی نے کہ ان میں سے ہر ایک پر اگر گفتگو کی جائے تو الگ الگ کتاب بن جائے گی تو اتنا زیادہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بیان کی ہیں یعنی آنے والے واقعات بیان کیے جو ہونے والا تھا وہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ صرف معلوم تھا بلکہ ان میں سے بہت سارا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا قاضی اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات جو ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے یقینی طور پر معلوم ہے اور ہم تک یہ باتیں متواتر پہنچی ہیں یعنی ہر زمانے میں اتنے افراد نے بیان کیا ہے کہ جن کا عادتن جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے کہ وہ جمع ہو سکیں جھوٹ پر اتنے افراد نے ہر زمانے کے اندر بیان کیا ہے یہ ہم تک جو معجزات اس طریقے سے پہنچے ہیں ان میں سے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ہے کہ آپ نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ اتنے افراد ہر زمانے میں پہنچاتے رہے ہیں کہ جو آدتن جھوٹ نہیں بول سکتے کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں سارے کے سارے ایسا نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں فصل فیمہ اتریاں اڈے ہی مل غیوب حضر ال اسلام کو جو غیبوں پر اطلاع دی گئی اچھا اب یہاں پہ لطیفہ یہ ہے کہ اطلاع علی الغیب یا اخبار علی الغیب یا اظہار علی الغیب کہ حضر الاسط اسلام کو غیب کی خبریں دینا غیب پر مطلع کرنا غیب کا اظہار ہونا یہ تو سراہتن قرآن وجید فرقان شمید کی آیتیں موجود ہیں یوں ہی حضر الصلاۃ اسلام کے لیے وما ہوا غیب بھی غیبین کے الفاظ ہیں کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں اور شارحین نے ان آیتوں کے تحت علم غیب کے لفظ ہی استعمال کیے ہیں مثلا امام اہل سنت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تلا جو اہل سنت کے اجلہ امہ میں سے ہیں انہوں نے من علم ہی کے الفاظ لکھے کہ حضرال اسلام کے علم غیب میں سے یہ چیز ہے تو اب یہ اطلاع الغیب ہو یا اخبار الیغیب ہو یا اظہار ادالغیب ہو یہ ساری کے ساری علم کے حصول کی صورتیں علم کے اصول کی صورتیں ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی اطلاع دی جائے گی کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا اس پر ظاہر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو علم حاصل ہوگا تو ایک بالکل واضح سری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں اتنی بیان کی ہیں کہ جس کا ایک علم والا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تو اب اس کو خامہ خان کی تعویلوں کے اندر لے کر آنا کہ نہیں جی یہ علم نہیں ہے یہ اظہار ہے یہ اخبار ہے یہ اطلاع ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک تو علم کے الفاظ خود اجلہ ائمہ نے شارحین حدیث نے مفسرین نے بیان کی ہیں دوسری بات واضح طور پر یہ ہے کہ اطلاع ہو یا اخبار ہو یا اظہار ہو یہ تمام کے تمام حصول علم کے ذریعے ہیں جب اطلاع دی جائے گی خبر دی جائے گی کسی جس کو ظاہر کیا جائے گا تو علم تو حاصل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ کتنا علم حاصل ہوا تو وہ علمہ کم عالم تکنتا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک واتر اس کا علم آپ کو عطا فرما دیا ما کان وما یقون کا علم تو یعنی جو ابتدائی کائنات سے قیامت تک ہونے والا تھا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک حصہ ہے دنیا و درتا امین علومی کا علم اللہی ولقلم کہ آپ کے جود و کرم میں سے تو یہ دنیا اور آخرت ہے آپ نے سخاوت فرمائی ہے تو یہ دنیا اور آخرت ہے اور آپ کے علم میں سے لوہ و قلم کا علم ہے جو علم اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اس میں سے ایک حصہ لوح و قلم کا علم آپ کو عطا ہوا ہے باقی اس کے علاوہ کتنے علم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو اتنا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتا ہوا ہے اب کیا کیا باتیں ہوئی ہیں بتا ہوئی ہیں کیا کیا باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں ایک سو دس حدیث اللہ طرح ذکر فرما رہے ہیں فرماتے فیحاد على ولاف غمر جملتی خبر سب سے پہلے حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہوں کی مشہور معروف حدیث مبارکہ قاضی مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذکر ہیں جسے سنا نبی داود کے اندر امام باود نے روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ سیدنا بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کوئی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہونے والی تھی وہ چھوڑی نہیں مگر ہمارے سامنے بیان کر دی سب کا سب بیان کر دیا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا اور آپ نے اپنے اصحاب کو یہ ساری باتیں بتا دیں اب ہوا یہ کہ جو ہونے والا تھا صحابہ کے زمانے میں وہ بھی بتا دیا صحابہ کے زمانے کے بعد ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا بعد میں قیامت تک جو ہونے والا تھا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ کوئی بات سنتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے کسی کو دیکھ لیا اس سے ملاقات ہو گئی اب بھول گئے کہ ہی کون ہے شکل بھی یاد نہیں ہے اس کی لیکن یہ سامنے آئے اچانک دو تین سال کے بعد ہاں ہاں ان کو میں نے دیکھا ہوا ان سے ملاقات ہوئی تھی تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حضور علیہ السلاط اسلام نے غیب کی خبریں دی تھیں بیان کی تھیں کہ یہ یہ ہونے والا ہے تو اس میں سے بہت ساری باتیں کیونکہ یہ حضر الصلاط اسلام کا ایک بہت بڑا معجوزہ تھا بہت بڑا معجزہ تھا نے حدیث نے لکھا ہے ارشاد الساری کے اندر ہے فتح الباری کے اندر ہے امدۃ القاری کے اندر ہے تمام شاہین نے لکھا کہ یہ بہت بڑا حضر الصلاط اسلام کا معجوزہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر آپ نے ساری باتوں کو بیان فرما دیا قیامت تک کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے ظاہرے کے کتنا بڑا وقت چاہیے حضرال استاد اسام نے سب بیان فرما دیا تو اب ان میں سے بہت ساری باتیں یہ صحابہ کرام علی مردوان کو یاد نہیں رہی لیکن جب بھی کوئی بات رونما ہوتی کوئی واقعہ پیش آتا تو صحابہ کرام علی مردوان کو ایسے ہی یاد آیا کرتا تھا کہ ہاں یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جیسے کوئی شخص بھولا چہرہ اس کا بھول گئے لیکن جب وہ ملتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو دکھا ہوا ہے اس سے تو ملاقات ہوئی ہوئی ہے تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں صحابہ کرام علی مردوان کو یاد آ جایا کرتی تھیں اور حضرت حذیف رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث پاک جو سولن نبی داود کے اندر ہی موجود ہے اس میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ کون کون سے فتنے پیدا ہونے والے ہیں اور ان فتنوں کا جو قائد ہوگا وہ کون ہے یعنی ان کا سربراہ کون ہے یہ فطریں نکالنے والا کون ہے کون لوگوں کو اس فطروں کے پیچھے چلانے والا ہے ان تمام کے بارے میں کہ یہ ہے کون اس کا باب کون ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے سب حضرال استاد اسلام نے بیان کر دیا اور ان کی تعداد تین سو سے زیادہ نبی، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے بیان فرمائی تھی تو یہ غائب کا علم ہی تو ہے اور کیا ہے حضور علیہسلاحت اسلام یہ ساری باتیں صحابہ کرام علی مدوان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور حضرت سعید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو مسند احمد مسند بزار اور موجم تبارانی شریف کے اندر ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اسلام نے کوئی چیز ہمیں بتانے سے چھوڑی نہیں یہاں تک کہ فضا میں پرندہ جو پر مارتا ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا حد حدثنا الامام ابو بکرین محمد ابن الورید الفری اجازت قال ابو بکر حد ابو علی جنی تستریو قال حد ابو عمر الحاشمی قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمشي عن ابي ظائل ان حذيفه قال قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدري نسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقذي الدنيا يبلغ من ثلاث سلاف مئة فصاعدا إلا قد سماه لنا بإسمه وإسم أبيه وقبيلته وقال أبو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائرا جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما اب اشار قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ بہت ساری روایتیں ذکر کریں کیونکہ ایک سو تقریباً حدیثیں ہیں تو اب اس کو بیان کرنے جاتے پوری پوری روایتیں تو ظاہر کے پری جتنی شفا شریف ابھی ہے اس سے دو گنا زیادہ صرف اسی باپ کی ہو جاتی تو اس لیے صرف اشارے کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اپنے صحابۂ کرام علیہ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا اور آپ نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کو غلبہ حاصل ہوا لہذا فتح مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے مکے کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی بیت المقدس کی فتح حضر اللہ نے ارشاد فرمائی اللہ تبارک واترہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائی یمن شام عراق ان تمام کے بارے میں حضرت اسلام نے خبریں دیں اللہ تبارک واتر نے تمام ملکوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی فرماتے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ تعالی به اصحابہ۔ صلی اللہ اسی طرح جب صحابہ کرام علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس زمانے کے خوف کی عرض کی تو حضور اسلام نے خبر دی کہ ان قریب ایسا امن واقع ہوگا کہ خیرا کے مقام سے مکے تک ایک عورت سفر کرنا چاہے گی تو سفر کرے گی سفر کر کے آئے گی اور اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا ابھی تو خوف تاری ہے کفار کا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اس قدر امن کے اندر ہوں گے کہ خیرا کے مقام سے مکے تک پہنچیں گے عورت چل کے آئے گی اکیلی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور ایسا ہی صحابہ کے رام کے زمانے کے اندر ہوا فرماتے ہیں ظہور یوم اور یہ بات مشہور و معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کل خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کا حبیب محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور السلاط اسلام نے علم دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گیا اسی طرح نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی زمانہ صحابہ کرام علی مردوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں صحابہ کرام علی رضوان کا حال یہ تھا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے تو حضرت استاد نے استفسار کیا کہ اولی کل سوبان کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں ایک ایک کپڑا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا ابھی بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ کے آئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمد رضی اللہ تعالی عن ان کے کفن کے لیے کپڑا بھی پورا موجود نہیں تھا یہ حال تھا لیکن حضور علیہ اسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ انقریب دنیا کے ٹپ ٹاپ تمہارے پر کھول دی جائے گی اس کی رونقیں تمہارے اوپر کھول دی جائیں گی اور نتیجہ یہی نکلا کہ بعض صحابۂ کرام علیہ مردوان کے علاوہ تقریباً بو سو کے پاس بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائداد اور رقم عطا فرمائی ان کے اوپر دنیا کو کھول دیا گیا دے دی گئی ان کو دنیا اگرچہ کہ کرام علیہ اس میں رغبت کرنے والے نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے تو جو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا اس کے مطابق واقع ہوا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ نے اس بات کی خبر دی تھی کہ قیصر و کسرا ان کے خزانے صحابہ کرام علی مدوان تقسیم کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی فتاوا فرمائی کہ قیصر و کسرا کے خزانے تقسیم کیے گئے اور اپ نے آنے والے فتنوں کے بارے میں اختلاف کے بارے میں فرقوں کے بارے میں بتایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آنے والے لوگ جو ہیں یہ یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں تقسیم ہوں گے یعنی یہ تو کنفرم بات ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمائے کہ تہتر فرقوں کے اندر یہ بٹ جائیں گے اور ان میں سے ایک ہی نجات پانے والا ہوگا اور وہ اہل سنت و جماعت ہے ٹھیک ہے کہ جو ڈبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کار پر ہے اور یہ حدیث مبارکہ متواتر حدیثوں میں سے ہے امام زلعی علی اللہ تعالی نے تخریج تفسیر کشاف کے اندر جہاں آپ نے احادیث کی تخریش کی ہے وہاں پہ سترہ صحابہ اکرام عریم سے حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی ہے تو ایسا ہونا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو جیسا بیان فرمایا اسی کے مطابق ہوا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے فرماتے ہیں وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَيُؤْتُونَ مِنْ زَهْرَتِه وہ قسمتی اختلافی وحوا و سلوک انجیت منہا واحد انا ستکون رحم ان ماتن اور گیر شاد فرمائے کے ان قریب ان کے بڑے نرم نرم بستر ہوں گے جو اونٹوں پہ کجاوے کسے جاتے ہیں ان کے بڑے نرم نرم ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ <الْقَعْبَى> صحابہ اکرام کا تو حال آپ سن چکے کہ کی کیا تھا اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا لیکن یہ فرمائے کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ صبح و شام کپڑے تبدیل کریں گے ایک جوڑا صبح پہن دیں ایک جڑا شام کو پہن ایک برتن کھانے کا ان کے سامنے سے اٹھایا جائے گا دوسرا برتن ان کے سامنے رکھا جائے گا اور اپنے گھروں میں ایسے ہی پردے لگائیں گے جیسے کہ کعبہ شریف کو پردے لگائے جاتے ہیں اور یہ ساری کی ساری باتیں واقع ہو رہی ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح شام کپڑے پہننے والے موجود ہیں ایک جوڑا صبح پہنتے ہیں دوسرا جوڑا شام کو پہنتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کھانا پینا تو یہ تو جو بالخصوص جو بوفے سسٹم ہوتا ہے اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں ہوٹل وغیرہ کے اندر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک برتن ہٹتا ہے دوسرا آ ہوتا ہے دوسرا ہٹتا تیسرا آ ہوتا ہے اسی طرح لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس سابق اکرام علی مدوان کے زمانے میں ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے وہ ضرورت ہے تو خود ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور پردے تو پردے آپ کو گھروں کے اندر عام نظر آئیں گے کہ وہ گھروں میں اسی طریقے سے پردے لگاتے ہیں جیسے کابر شریف کو پردے لگائے جاتے ہیں تو جو خبریں دیں نبی، کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایسے ہی واقع ہو رہی ہیں اور پھر حضور علیہ السلاح اسلام نے اس حدیث کے آخر کے اندر یہ رشاط فرمائے خیر من کم یوم اے دن کہ تم آج کے دن اس دن سے آج کے دن بہتر ہیں صحابہ کرام علی مدوان آج کے دن سے یہ بہتر تھے صحابہ کرام علی ملدوان یہ افضل ہیں اسی طرح حضور علیہ السلاحط اسلام نے آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ اکڑ اکڑ کے چلیں گے تفاخر کے ساتھ ان کا چلنا ہوگا ان کی خدمت میں فارس و روم کی لڑکیاں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر آزمائشوں کو لوٹائے گا اور ان کے اوپر ان کے جو بہتر لوگ ہوں گے ان کے اوپر شریروں کو مسلط کر دے گا یعنی نیک سالے لوگ ہوں گے لیکن ان کے اوپر جو حکمران ہوں گے جو حاکم ہوں گے وہ افسر ہوں گے وہ اس قوم کے شریر ترین لوگ تو فارث و روم رد اللہ وسلط شرار اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں یہ خبر دی کہ ترک ہو یا حزر ہو یا روم ہو ان تمام سے تم نے قتال کرنا ہے لڑنا ہے جیسا فرمایا اسی کے مطابق ان لوگوں سے جنگ واقع ہوئی یوں ہی حضور اسلام نے اس بات کی خبر دی کہ جو ابھی کسرا ہے یہ چلا جائے گا اور فارس یعنی ایران جو ہے اس زمانے کا یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد نہ کسرا ہوگا نہ فارس باقی رہے گا اور فرمایا کہ کیسر بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کیسر نہیں ہوگا کیسر کے بارے میں یہ کہ کیسر نہیں ہوگا اس کے ملک کے بارے میں نہیں کہا اس کے ملک کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ ذاتو قرون ہے یعنی ایک زمانہ ختم ایک ان کی قوم ختم ہوگی دوسری قوم آ جائے گی دوسری قوم ختم ہوگی تیسری آ جائے گی تیسری قوم ختم ہوگی چوتھی آ جائے گی اس طرح قیام سا تک چلتا رہے گا قرب قیامت تک یہی معاملہ چلتا رہے گا تو جیسا فرمایا ویسا ہوا جو فارس وارث تھے وہ تو ختم ہو گئے ٹھیک جی. ہے لیکن قیصر تو چلا گیا جو رومی تھا لیکن اس کی سلطنت یوں باقی رہی کہ آج بھی عیسائیوں کی جو سلطنتیں ہیں وہ باقی ہیں تو جیسا حضر السط اسلام نے فرمایا ویسا ہی واقع ہو رہا ہے فرماتے ہیں کتا رحیم اکتر کا ولخرا و روما کسرا قبدل علم و ظہور الفتنی و, و الہرجی الفتن یعنی نبی کریم صلی اللہ الله علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ بہتر لوگ جائیں گے پھر ان سے بہتر چلے جائیں گے یعنی اچھے لوگ آہستہ آہستہ یہ اٹھے چلے جائیں گے یوں ہی فرمائے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی وقت بالکل تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے گا سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح دن گھنٹوں کی طرح ہی گزرتے رہیں گے اور یہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء اٹھائے جاتے رہیں گے اور ان کے ساتھ علم اٹھتا رہے گا فتنے ہر طرف پھیلیں گے فتنے ہر طرف پھیلیں گے اس بات کو بیان کیا اور قتل عام ہو جائے گا قتل عام لوگ کو کرتے رہیں گے حتیٰ کہ فرمایا کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ <تض> میں نے مقتول کو مارا کیوں اس کا قصور کیا تھا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ قاتل نے مجھے مارا کیوں میرا قصور کیا تھا کہ مجھے کیوں مارا گیا مزید نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا زمین کو سمیٹ دیا گیا تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا اور جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا وہاں تک میری امت کی بادشاہت پہنچے گی ان کی سلطنت پہنچے گی نتیجہ یہ نکلا قیاض مالکی رحمت اللہ تلیہ ہی فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے اندر امت محمدیہ کی حکومت پھیلتی چلے گئی ہند کے اندر یعنی اس زمانے کے اعتبار سے اور آج بھی اظہار کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہند کے اندر مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر جو ہے وہ تنجا کا مقام کے جو آبادی کا اس زمانے میں آخری مقام تھا اس مقام تک اللہ تبارک نے امت محمدیہ کو سلطنت عطا فرمائے تو حضر علیہ اسلام جو فرمائے تھے کہ مشرق اور مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا اور جتنا سمیٹا گیا ہر مقام پہ میری امت کی حکومت پہنچے گی اور پہنچی اور قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلڑ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و نے ایسی مملکت اور ایسی سلطنت جو ہے ایسی بادشاہت کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی فرماتے ہیں وقالا وَعی عربی وعی عرب, عرب کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے اور یہ فرمایا و انح زبیت لہ الع اردو فعوریہ مشاری کہا و مغار بہا وس لو ملک امتی ہی ما زوبی لہو منہا فقاریت فل مشاری کے بل مغاربی ماں بین اردل افسل مشرقی الا بہری تنجا حیث اللہ عمارت وزار کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی خبر دی کہ آپ کی امت کا ایک گرو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب رہے گا لوگوں پر لوگوں پر غالب رہے گا اب یہ غلبہ کس اعتبار سے ہوگا کہ جو علمی دلائل ہیں حقیقت کے پیش نظر جب دیکھا جائے گا تو اسلام کا غلبہ واضح ہوگا یعنی اسلام کی تعلیمات اسلام کا طریقہ کار اس کی حقانیت یہ علمی دلائل کے اعتبار سے تو ہر زمانے میں ہر مقام پہ غالب رہے گی کہ جب بھی گفتگو کی جائے گی تو اسلامی تعلیمات وہ ہوں گی کہ جس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا اور جہاں جہاں امتی مسلما اللہ تبارک و تعالی کی اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام کی پیروی کرنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری غلبہ بھی ان کو عطا فرمائے گا صحابہ کرام علی مردوان طابعین ان کے بعد کے جو افراد جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کی نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری غلبہ ان کا ختم ہوتا چلا گیا اگرچہ کہ علمی اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے حقانیت کے اعتبار سے غلبہ ہر مقام پر ہر جگہ باقی رہا لیکن ظاہری غلبہ کہاں پر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کی جائے پیروی نہیں کی جائے گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلبہ باقی نہیں رہے گا یہاں دو طرح کی حدیث ہیں ایک حدیث کے اندر غرب کے الفاظ ہیں جس کا مطلب اہل مغرب تو اہل مغرب سے مراد جو مسلمانوں کی حکومت مغربی ممالک تک پہنچی اور اب بھی بعض ممالک وہاں پر موجود ہیں جو مغربی ممالک کہتے ہیں وہ اسلامی حکومت ہے اہل مغرب غالب رہیں گے حق کے اوپر اور ایک روایت کے مطابق غرب کی جگہ عرب کے الفاظ ہیں اور غرب کہتے ہیں کہ جو ڈول کے ذریعے کنو سے پانی نکالنے والے ہوں ٹھیک ہے تو اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے تھے اس لیے ان کو اہل الغرب بھی فرمايا وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم السع ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلب وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه وفي حديث آخرى من رباية ابي امامة لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم امر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله واينهم قال ببيت المقدس اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ابھی باقی ہیں اور بالکل اشاراتن قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ یہ بیان کرتے جا رہے ہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کچھ مزید باتیں اگلے درس کے اندر اگلے سبق کے اندر بیان کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی برکات تصیف فرمائے آپ کے علم غیب پر اعتقاد صحیح رکھنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہمیشہ آپ علیہط اسلام کے کمالات کو بیان کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم